ہو کے فیصلہ کریں, تب بھی نہ ماننے والے نہیں مانتے اللہ حارث مزنی کا واقعہ تسلیم کر کے اپنے دعوے کے خلاف پیش کر دیا اور تردید کر رہے ہیں جی اور یہ نہیں پتا کہ تردید اپنی کر دی اپنے دعوے کی مولانا آپ ذرا اپنے دعوے کو سوچیں سمجھیں اور اپنے دعوے کو ثابت کرنے کی کوشش کریں آپ نے ثابت کرنا دوارے ہے کہ سلاد سنتے ہیں سلام سنتے دوارے ہیں کسی اور دوارے چیز کے دوارے سننے دوارے کے متعلق آپ نے ثابت کرنا ہے کہ نہیں سنتے اور اسی طرح آپ نے ثابت کرنا ہے کہ ہند قبر سنتے ہیں لیکن دور ہو تو نہیں سنتے اور میں نے جو آیت پیش کی دو آیتیں پیش کی منہ یہاں پر میں نے کہا دعائم گافلون کہ وہ بے خبر محضن جو اصل فارسی کا ہے البلاغ المبین وہاں شاہ اللہ صاحب کا یہ بھارت ہے کچھ بھی نہیں سنتے بے خبر محضن. محض بے خبر ہیں کسی چیز کا ان کو پتا نہیں اس کا کوئی جواب نہیں دیا اور جو میں نے نواز سجیب اللہ یسمع یہ آیت پیش کی اس آیتوں پہ ایس آیت پہ میں نے تفسیروں کے حوالے پیش کیے کہ موت جس وقت یا باسم اللہ اللہ زندہ کرے گا تو پھر سنیں گے اس سے پہلے اما ذالک فلا اس سے پہلے سنتے ہیں کوئی نہیں اس کا جواب تو کوئی نہیں دیا اب ذرا آ رہا ہے لا تُس اب میں دیکھوں گا کہ آپ کس طرح میری دلیل کو رد کر سکتے ان کا لا تس میں الموتا ولاس میں کہ جی آپ مردوں کو سنا نہیں سکتے بولا تُس میں اس سمت دعا اور بہرے آدمی کو بھی پکار نہیں سنا سکتے ولو مدبرین جب وہ بہرے آدمی مردے کی بات نہیں جب وہ بہرے آدمی ولو مدبرین پشت پھیر کر جا رہا ہو بہرا آدمی وہ سنتا نہیں کوئی نہیں سامنے بھی سنتا تو نہیں لیکن اگر کوئی اشارہ کیا جائے تو بہر سمجھ تو کچھ جاتا ہے نا اس لیے اللہ نے فرمایا اب اصل تو ہے مردوں کو بھی تو سنا سکتا نہیں اور اسی طرح بہروں کو بھی تو سنا سکتا نہیں اب مولوی صاحب سے میں پوچھتا ہوں میں مانا یہ کرنا چاہتا ہوں تو سنا سکتا نہیں اسی طرح مردہ سنتا بھی کوئی نہیں اسی طرح آگے ہے بہرے کو تو سنا سکتا نہیں بہرا خود سنتا بھی نہیں اگر آپ یہ کہیں کہ نہیں بھی یہاں تو نفی ہے اسماں کی تو سنا نہیں سکتا پر وہ سنتے ہیں تو پھر آگے ایمان مانا کرنا پڑے گا کہ بہرے کو بھی تو سنا سکتا نہیں پر جو بہرا ہو وہ سنتا ہے اور یہ تو بالکل پتا ہے نا اس کو تو کوئی عقل مند اور دانا انسان مان نہیں سکتا کہ ہو بھی بہرا اور سنے خدا کہتا ہے بہرا بھی نہیں سنتا مردہ بھی نہیں سنتا اور تشبیہ کافروں کے ساتھ کافروں کو, تشبیح دی. کافروں کو تشبیح دی مردوں کے ساتھ اور اسی طرح بہروں کے ساتھ اور تسبیح میں مشبہ بھی سے وسف کو مشبہ کی طرف لے جایا جایا کرتا ہے ان میں بھی عدم سما ہے اسی طرح مردوں میں بھی عدم سما ہے اب جس طرح قرآن مجید نے خود کہا ہے ان کافروں زندہ کافروں کے کافر نہیں سنتے بھی ہے سما کی بالکل نہیں سنتے اسی طرح یہ مردے بھی کوئی سنتے نہیں اور پہلے ثابت کر چکا ہوں کہ موتا کے افراد میں سے کسی نس کے ساتھ آپ ثابت کریں کہ اس کا فرد انبیاء کرام نہیں ہیں اور باذہ نشی رکھیے یہ میرا ہی است بخاری کا دعوانہ انا <سؤال> ان کا لات اس میں سے میں استلال نہیں کر رہا سب مسلمانوں کی ماں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ان کا لات اس میں سے استدلال کیا ہے اس بات پر کے مردہ سنتا کوئی نہیں تو بات سمجھے اب آئے صدیقہ پیغمبر کے گھر میں تربیت پانے والی عورت پیغمبر سے قرآن کی تفسیر سمجھنے والی عورت تمام مسلمانوں کی ماں ہم تو کہتے ہیں اس ماں کی امین کی بات مان لینی چاہیے وہ کہتی ہیں جی مردہ سنتا نہیں تو پتا لگا کہ لات اس میں کہ مردہ سنتا کوئی نہیں اور تذرا یہ کیا گیا حضرت مسئلہ قرآن مجید اور احابی سے سیاح اور علماء اہل سنت اور علماء غنگ کے عقائد اور اقوال سے ثابت حدیث شری میں ہے حضور علیہ السلام والسلام فرماتے ہیں امام علیہ اللہ رد اللہ علیہ روحی تار علیہ السلام امام ابو دعود رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو باب زیارت القبور کے اندر نقل فرمایا ہے کہ اس سے مراد زیارت القبور کا باب ہے اور حضور علیہ السلات و السلام فرماتے ہیں کہ کوئی ایک ایسا نہیں ہے جو مجھ پر سلام پڑھتا ہے آپ شاید اس کو پڑھا نہیں ہے باب و زیارت القبور عبد صنع محمد حد صنا حیوت و نب الصف حمایت حضور نہیں کہ جو مجھ کا سلام پڑتا ہےبار اس روح کا میرے طرف رد فرما دیتے ہیں یہاں تک کہ میں کتاب ہے اس کے اندر موجود ہے کہ حضور علیہ السلام السلام کا جواب عطا فرماتے ہیں اور باب القبور اور, اور محدثین حضرات نے یہی سمجھا ہے کہ اسے مراد خبر مبارک ہے سو چورانوے رووا ابو داؤد و غيره ب اسنادين جيدين ما شاء الله ما شاء شا اور دوسرے نے اس حدیث کو اسناد جید کے ساتھ روایت کیا سند جید اور صحیح ہے کوئی نہیں انا ابي هراره عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ما من رجل يسلم عليا الا رد الله عليا روحي حتى ارتدى السلام فهاذي انہی تو احمدی امام احمد اور ابو داود کی پسندیدہ ہے اور پھر فرماتے سونا قبری لیکن اس میں قبری کا لاز تو نہیں ہے لیکن ان محدثین حضرات نے یہی سمجھایا کہ مراد ان دا قبری ماشا ماشا اللہ ماشا ماشا امت کا گویا کہ یہ اجماعی فیصلہ ہو گیا محدثین کا اجمعی فیصلہ ہو گیا کہ مراد ماشاء اللہ ہم حدیثیں پیش کرتے ہیں اور یہ ہمارے سامنے ان نمایستی معنا پڑھتے ہیں اس مراد یہ پڑھ کر آگے مجھے پہنچ رہے تو یہ ہمارے سامنے یہ پڑھ کر غلط استرال کرتے ہیں قرآن سے یہ غلط استرال کرتے ہیں حضرت مولانا حسین علی صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ اس مقام پر فرماتے ہیں کتاب کتاب مولانا یسما اس کی تائید میں اب یعنی جو رجوع کرتے ہیں یہ رجوع, رجوع کرنے والے کون ہیں یہ زندہ ہے مردہ نہیں ہے اور پھر آگے بما بول موتا یا تو ملا یعنی جنہوں کے دل مردہ ہیں آجا. آجا. قرآن کی یاتیں پڑھ کر ہمیں دھوکھا دینا چاہتے ہو حضرت مولانا حسین علی رحم اللہ تعالیٰ بزرگ ہیں کم از کم قرآن کی تفسیر ان سے تو کی رہ ہوتی تفسیر بھی رائے کر رہے ہیں کم از کم ان بزرگوں کا تو احترام کیا ہوتا جنہوں نے قرآن اور تفسیر پڑھاتے ہوئے آپ تک یہ پہنچائی ہے لیکن آپ نے کسی کو نہیں ماننا آپ نے تفسیر بھی رہ کر اپنی مرضی پر چلنا ہے نہ اپنے بزرگوں کو ماننا ہے نہ علماء علم کو ملت تسلیم کرنا ہے اور یہ حدیث ابن تعینیہ رحمہ اللہ تعالیٰ بھی اس کو صحیح کہتے ہیں دوسرے محدثین بھی اس کو صحیح کہتے ہیں یہ حدیث بہت سے محدثین نے اس کو صحیح کہا ہے اور امام نبوی رحمہ اللہ تعالیٰ بھی فرماتے ہیں تصویر ہے بہرحال نے اس کو صحیح کہا ہے اور باقی اس کے اندر وہ مانا لو مم یادولہ اس سے مراد ہے بانا بکار ہے تصویر بلگا یہ تصویر بلگا صفا اس کا باون دیکھ لو اس کے تحت حضرت مولانا حسین علیہ وحم اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لیکن اس کا یہ اعتقاد ہے کہ جس کو میں پکارتا ہوں ہر وقت سننے جاننے والا ہے یہ نداز شرک ہے اور عبادت ہے پھر اس کے تحت سورہ خاطر ان تدمہ فرماتے ہیں کہ یہ اور ہر وقت سننے والا اور جاننے والا مراد ہے پھر اس کے تحت آگے سے فرماتے ہیں مَا بیننا ان یہ بھی اسی کے تحت غیبانہ بکار اور دور کی بکار اور ممن يدعو من دون یہ بھی اسی کے تحت اور اسی طریقے سے آپ آگے فرماتے ہیں کہ یا تک بے رون عبادت اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے ان دعائی دعا ہے, پغار ہے اور یہ مولانا حسین رحمہ اللہ تعالی یہ بلغت الحران یہ موجود القرآن <coughs> کے اندر بہم کے جمرہ سے واضح تر ہے ویسے یہ حق میں والد ہے یہ تعلیم القرآن مارچ سن انیس سو اٹھاون نوٹ کرتے جاؤ اپنی کتابوں کو دیکھ لو اپنے بزرگوں کی توہین نہ کرو ان کو جو قرآن سمجھا ہے ان کو تو حق پر جانو اللہ یہ میرے پاس تعلیم القرآن یہ ماہ جولائی یہ بھی سن انیس سو اٹھاون ہے اس کے اندر غیر اللہ کی عبادت شرک ہے پھر آگے کہتے ہیں آیت کریمہ میں پہلے دو بمانے پکار آیا ہے اور اس کے بعد اسی آیت میں دعام بمانے دعا ہے اس سے ثابت ہوا کہ دو کی تشہیر قرآن پاک خود ہی دعا ان سے کر رہا ہے پھر اگلے آیت میں جو کی تشہیر بے عبادت ان سے کر کے جدو سے مراد بے عبادتن ہوگی یعنی قرآن پاک نے واضح کر دیا کہ پکار عبادت ہے ماشاء اللہ یہ کم از کم اپنا تو لحاظ کرو اپنے بزرگوں کا لحاظ کرو میرا اگر لحاظ نہیں کرتے تو بالکل ہی نہ کرو میں آپ کو کب کہتا ہوں کہ میرا لحاظ کرو اپنے بزرگوں کا لحاظ کرو علم دیبان کا لحاظ نہیں کرتے تو نہ کرو اور اسی طریقے سے یہ تبصر والی حدیث آپ نے بخاری سے پیش کر کے خارج از مبہ ہو گئے ہیں تبصر کی بات یہ مبحص میں نہیں تھی یہ دلائل میں نہیں تھی لیکن آپ نے خام کو لے لے کر ہمیں بحر لے جانا چاہتے ہیں کیونکہ آپ کے پاس دلائل ختم ہو چکے ہیں اور کوئی ایسی دلیل نہیں ہے جس کی وجہ سے آپ جو انکار کر رہے ہیں جواب دعویٰ کو ثابت کر سکے علماء بند نے یہ حضرت مولانا غلام اللہ خان نے جس عقیدے کو لکھا ہے اگر یہ قرآن کے خلاف ہے تو کم از کم آپ پر ان پر کہ یہ ان کا فتویٰ جو ہے یہ قرآن کے خلاف ہے تو یہ فتویٰ ان حضرات پر نہیں لگا یہ آپ نے جو یہ حضرت دلال بن حارس والی کے بارے میں کہا ہے اس کے بارے میں یہ روایب بزرگو دوستو عزیزوں مولانا حبیب اللہ صاحب نے جو دعویٰ کیا ہوا ہے اب تک اس دعوی کو ثابت کرنے سے کاسر رہے ہیں دعو تو یہ ہے کہ سلاۃ و سلام سنتے ہیں قریب سے سلاۃ و سلام کے علاوہ کوئی اور چیز نہیں تو یہ تھا نا کہ یہ کوئی دلیل ایسی پیش کرتے جس میں ہوتا کہ صلات و سلام تو ہند قبر سنتے ہیں اور کچھ نہیں سنتے اور وہ بھی ہند قبر سنتے ہیں دور سے نہیں سنتے اور میں نے جو ان کے سامنے چند آئے وہ من ازلوم میں اللہ انما يستجيب الذين يسمعون اور اس کے ساتھ ساتھ ان کا لات اس میں الموتہ پیش کیا تھا چاہیے تو تھا کہ اس نسخ کتی سے کسی نسخ کے ذریعے سے پیغمبروں کا استثناء دکھاتے لیکن اب تک پیغمبروں کو مستثنا کرنے کے لیے کوئی نسخ کتی مولانا پیش نہ کر سکے ہیں اور نہ پیش کر سکتے ہیں دلانشان، دلانشان، دلانشان، دلانشان، دلانشان، اب آ جا کے انہوں نے ایک روایت ابو داود شریف سے پڑھ دی جس میں ہے یہ روایت آل جس کا معنی یہ ہے مولانا نے تو اپنے مسئلے کو زیادہ واضح نہیں کیا میں آپ کو سمجھاتا ہوں بات کیا ہے <تصفح> کہ مامن اللہ رب اللہ علیہ روحی جو کوئی بھی مجھ پہ سلام بھیجتا ہے نا تو اللہ میرے روح کو مجھ پہ لوٹا دیتا ہے تاکہ یہاں تک کہ میں اس کے سلام کا جواب دیتا ہوں اب مولانا کا دعویٰ تو ہے کہ اندل قبر سلام سنتے ہیں نا یا سلاد سنتے ہیں اس پوری روایت کے اندر ابو دعوت شریف میں کوئی اندل قبر کا لفظ موجود نہیں ہے اور اندل قبری اندل قبری کا لفظ کسی صحیح سند کے ساتھ مولانا نہیں دکھا سکتے دعویٰ ہے سلاۃ و سلام کے سننے کا روایت وہ پیش کی جس کے اندر کوئی قبری کا لفظ کوئی نہیں ہے قبری کا لفظ کسی صحیح حدیث کے ساتھ مولانا ثابت نہیں کر سکتے اور بات نشین رکھیے یہ روایت یہ میرے پاس ہے الحاویل الفتاوا امام سیوتی رحمت اللہ علیہ کی کتاب اس کے اندر اسی روایت کے متعلق لکھا ہے کہ اس روایت کا معنی کیا ہے جی اس کے معنی میں پندرہ احتمال ہیں اس کے معنی میں پندرہ اہتمال ہیں اور اپنی کتاب نور صبح میں مولانا لکھتے ہیں احتمال بطل تو یہ ایک استعمال بھی پیدا ہو جائے تو استدلال انسان نہیں کر سکتا جہاں پر پندرہ استدلال ہو چکے ہیں وہاں سے آپ دلیل کس طرح پکڑ سکتے ہیں ان پندرہ احتمالات میں سے کسی ایک احتمال کو صحیح طور پہ حدیث کے ذریعے سے آپ متعین کریں اور جب تک یہ روایت محتمل ہے یہ روایت آپ کو کوئی کار آمد نہیں ہو سکتی کوئی اپنے مسلک کو ثابت کرنے کے لیے اپنے دعوے کو ثابت کرنے کے لیے کوئی ایک صحیح حدیث آپ پیش کریں اور یہ روایت اس روایت کے اندر اندہ قبری کا لفظ آپ بتا دیں اور آگے ایک اور بات بھی کہہ دوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث جب بیان کی تو آپ فرماتے ہیں جو کوئی مجھ پہ سلام بھیجتا ہے تو اللہ مجھ پہ میرا روح لوٹا دیتا ہے کیا مطلب ہے رو پیغمبر کے جسم کے اندر زندگی میں موجود نہیں تھا کہ لوٹا دیتا ہے یہاں تو زندگی یا موت کی کوئی بات نہیں روایت کے اندر تو سوال یہ ہے کہ یہ روایت رسول اللہ نے جو کوئی سلام پھینچتا ہے موت کے بعد نہیں زندگی میں رسول اللہ کی حیات طیبہ میں بھی رسول اللہ پہ سلا تو سلام پڑھا جاتا اب سلا تو سلام جو پڑا جاتا تھا تو رسول اللہ نے بیان کیا کہ جو مجھ پہ سلام بھیجے تو اللہ میرا روح میری طرف لوٹا دیتا ہے کیا مطلب پہلے روح رسول اللہ کے جسم مبارک کے اندر نہیں تھا تو پھر تو موت آ جائے گی اور اگر موت آ جائے تو موت کے بعد تو حدیث حدیث بن نہیں سکتی اب اس روایت کا جواب جو مولانا نے پیش کی تھی مزا تو ایسے آتا ہے نا دوسرا جو پیش کرتا ہے دلیل اس کی دلیل کا پہلے رد کیا جائے پھر اپنے دلائل پیش کیا جائیں میں اب تک جو دلائل پیش کر رہا ہوں مولانا اگر آپ کے اندر ہمت ہے تو ان کا رد کریں اور بعد میں اپنے ساتھ دلائل پیش کریں ان کا لات اس میں الموتا یسمع تین آیتیں پیش کر چکا ہوں جن سے یہ بات آپ کہہ رہے ہیں تفسیر بر رائے میں نے تفسیروں بے کے بے حوالے دیے اگر تفسیر بھی رائے کے کہ... کب فتوا لگائیں گے تو آپ کے بزرگ شاہ ولی اللہ پہ لگے گا لگے گا تو مدارک والے پہ لگے گا خازن والے پہ لگے گا ابل کثیر والے پہ لگے گا کیا آپ ان کو معاذ اللہ جہنوی کہیں گے تفسیر پہ رائے کر رہے ہیں میں نے کب تفسیر پہ رائے کی میں تو جو بات کہہ رہا ہوں اپنی بات کو ثابت کرنے کے لیے تفصیلوں کے حوالے دے رہا ہوں آپ میں بھی ہمت ہے تو کوئی پیش کریں جس آیت میں یہ ہو کہ صلاة و سلام اندل قبر تو پیغمبر سنا کرتا ہے دور سے نہیں سنا کرتا اور صلاة و سلام تو سنا کرتا ہے اس کے علاوہ اور کچھ نہیں سنا کرتا یا جو آیتیں میں پیش کی ہیں ان آیتوں سے انبیاء کو مستثناء کرنے کے لیے کوئی دلیل قطی پیش کی جئے یہ میرے پاس فتاوہ دار علوم دیوبند ہے نسکتی جی یہ میرے پاس فتح دارالعلوم دیوبند ہے جس میں اس میں نسقتی قرار دیا گیا میں والا آباد میں پیش کر دیتا ہوں یہ میں نے آپ کے سامنے روایت پیش کی تھی بخاری شریف سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ جس کی تفسیر فرماتی محتاطی ان کے سامنے ذکر کیا گیا کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فلاں بات کہی ہے تو آپ نے اس کا رد کیا اور فرمایا کہ رسول اللہ ایسی بات کبھی فرما نہیں سکتے کیوں قرآن کہتا موتا والا تُس میں اس سمتہ سنتا کوئی نہیں ہے رسول کیسے کہہ سکتا ہے اور جب یہ عائشہ صدیقہ نے عبداللہ ابن عمر کی اس بات کو رد کیا ہے کسی ایک صحابی نے حضرت آئیشہ صدیقہ کو یہ نہیں کہا کہ اے آئیشہ یہاں اس آیت میں تو نفی اسما کی ہے نفی سما کی نہیں یہ تیرا استدلال غلط ہے کہیں بھی کسی ایک صحابی نے رد نہیں کیا گویا کہ سب صحابہ نے حضرت آئیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی تعید کی اور سب کا اجماع ہو گیا اس بات پر کے مرداد نہیں سوئی اور میں نے میں یہ فتوا دار الگ بند ہے میرے پاس یہاں لفظ ہے ان کا ظاہر ہے یہ تفسیر کبیر ہے میرے پاس وہاں لفظ ہے ان کل مئو کس میں وہ یہ فلا ولا ولا वा, वा, جو مردے ہیں یہ نہ سنتے ہیں نہ سمجھتے ہیں نہ دیکھتے ہیں بولا بات ہو تو ایسی ہونا کوئی پیش کریں قرآن کریم کی آیت نسکتی اپنے مسئلے کے لیے اپنے مسلب کو واضح کرنے کے لیے منفی رحمان تین آیتیں ہو چکی ہیں یہ چوتھی آیت آ رہی ہے یہ چوتھی آیت آ رہی ہے بہت سارے دلال میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں حضور علیہ السلام اسلام کے فرمان آپ کے لیے پیش کر رہا ہوں حضور علیہ السلام کی ایک حدیث بھی موومنٹ کے لیے کافی ہے تو تب تک مجید کے اور احادیث کے پیش کر دی جائے وہ انکار کرتا جائے گا نہیں مانے گا اس حدیث کے اندر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک چند فرشتے مقرر کر دیے ہیں جو زمین میں سیر کرتے ہیں حضور فرماتے ہیں میرے پاس میری امت کا سلام پہنچاتے ہیں یہ بھی ہمارا دعویٰ تھا اور دوسری اللہ تعالیٰ روحی اور اسی طریقے سے دوسری احادیث کے اندر موجود ہیں اور یہ حدیث پیش فرمائی ہے اندا قبری سمیت ہوں منصل علیہ حضور علیہ السلات نے فرمایا جو میری قبر کے پاس سلاد وسلام اسلام پر جو مجھ پر دور سے ہے ہے مجھے پہنچا دیا جاتا ہے <tinyan> حضرت مولانا علی رحم اللہ تعالیٰ کی یہ آخری تصنیف ہے اور حضرت یہ ساری حدیثیں پیش کر رہے ہیں آپ کو تو ان حدیثوں پر اعتراض نظر آ رہا ہے لیکن حضرت نے ان ساری حدیثوں میں سے کسی حدیث پر بھی اعتراض نہیں کیا ساری <tinyan> حدیثیں آپ نے نقل کر دیے اور اس حدیث کے اندر اندر قبری کا لفظ بھی موجود ہے اور اس حدیث کے اندر دور اور قریب کا فرق بھی موجود ہے اور اس حدیث کے بارے میں بہت سے محدثین حضرات نے لکھا ہے اس کی صنعت جو ہے جید ہے یہ فتول خطر میرے پاس ہے اس کے اندر یہ موجود ہے اس کی صنعت جو ہے جیت ہے حق <تصفح> جی آگے ابو شیخ و بنو حا کی علی قاری مکے کے اندر یہ کتاب لکھنے والا ہے مکے شریف کے اندر یہ کتاب لکھ رہا ہے اور آپ نہ مانے تو سنی کے آپ مشہور ہے تعلیم القرآن مئی سن انیس سو ہے حدیث میں آپ کو سناتا ہوں امام ایمان میں حضرت ابو رضی اللہ تعالی سے روایت کرتے ہیں مر صلی اللہ علیہ ان قبری قبر ہی سمیت ہوں مر صلی اللہ علیہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو میری قبر کے پاس گرو شریف پڑے گا اس کو سنتا ہوں اور جو دور سے دروشی سے پڑھے گا وہ فصلوں کے ذریعے مجھ تک پہنچا دیا جا جائے گا علامہ علی القاری مکی اپنی کتاب المضیہ کی زیارت میں فرماتے ہیں زیارت قبر قبر ادس کے بڑے فہدوں میں سے ایک یہ ہے کہ زائر زائر جب آپ کی قبر شریف کے پانچ سلادوں سلام پڑتا ہے تو آپ خود سنتے اور جواب عطا فرماتے ہیں کے جو دور سے درود و سلام پڑتا ہے وہ آپ کو نہیں پہنچتا مگر فرشتوں کے بزری اس کی کہ عمدہ منقول ہے کہ جو شخص ہے میں اس کو سنتا ہوں اور جو شخص دور سے پڑتا ہے اس کی مجھے اطلاع بھی جاتی ہے تعلیم القرآب مئی سن انیس سو انسٹھ اکتیس اور بتیس ماشاء اللہ آپ کی جماعت کا فیصلہ ہے تعلیم القرآن <مان> <مان> <مان> کی تاریخ ہے نہ حدیث آپ نے قرآن بھی سمجھا ہے اور حدیث بھی سمجھا ہے ایسے آخر اور بالے ہونے چاہیے جو استادوں کو اور بزرگوں کو غلط کرے اور یہ میرے پاس تعلیم القرآن اکتوبر سن انیس سو اڑسٹھ اس کا سفر اڑتالیس اس کے اندر اس حدیث کی جو سنا سدی سبیر پر مشتمل ہے اسی کو بوجہ راوی مزدور کے کمزور کہا جائے گا اور جس سند میں یہ راوی نہیں ہے وہ کمزور نہیں ہے اور حدیث حادث کی دوسری سند بھی ہے جس کے صحیح ہونے کی تصریح کرتے ہیں کاری شرح مشکات میں فرماتے ہیں تعالی میرت یہ تو آپ کی جماعت کا فیصلہ ہے آپ کے بزرگ کا فیصلہ ہے یہ تو تعلیم اور قرآن اور جس کی طرف روح لوٹائی جاتی ہے تو یہ روح کہاں لوٹائی جاتی ہے اور اب وہ بدن کی طرف رول اٹھائی جاتی ہے تو وہ کس قبر میں ہے یہ اس کی ذرا تشریح کر دیں اور اسی طریقے سے یہ جو آپ نے کہا ہے کہ پندرہ احتمالات ہیں مولانا آپ نے سمجھا نہیں پندرہ پندرہ جوابات ہے والی